الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسناه من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله واشهد وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تمنتبن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناصر تقول ربكم الذي خلقكم من النفس واحدة وخلق منها زودها وضط منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله لذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد خاذ فرضا عظيما أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهلي لأي محمد صلى الله عليه وسلم وشعر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله سبيل عليه من الشيطان وزين بسم الله الرحمن الرحيم فليحد الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال في مرضي آخر اليوم أكبرت لكم دينكم وأتممت عليكم نعبتي ورضيت لكم الإسلام دينه ونعيشت رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله سبحان الله عليه وعليه وعليه ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فعبارك وفي رضاية أخرى ما نعمل عملا ليس عليه أكبرنا فعبارك معزد اور محترم بیوی بھائی اور بزرگوں دوستوں آج کے شبۂ زبان میں میں اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے اور اس کی معرفت ہمارے لیے بےحد ضروری ہے اور وہ موضوع ہے جداب کی پہچان یا جداب اسے کہا جاتا ہے جداب کی پہچان اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ان انسان بداعت کو نہیں جانے گا تو اس کے اندر پڑ سکتا ہے حستے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ علام فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیز کے بارے میں پوچھتے تھے میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ شر کے اندر پڑ جاؤں تو یہ ہمارے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم وزاعت کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جو جسے ہم سننا سمجھتے ہوں حالانکہ وہ عمل وداعت ہو جیسا کہ آج کا ماحول ہے آج آپ دیکھیے پورے ملک پر یا مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈال کر کے کوئی ایسا مہینہ بلکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرے گا جس دن لوگ کوئی بداعت کا انتقاب نہ کر رہے ہوں کیوں ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بداعت کا جو مطلب اور معنی سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ بداعت کا معنی نہیں ہے یا وہ بداعت کی صحیح تعریف نہیں ہے تو بداس کا صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ بداعت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں ایک آدمی اگر شرک کو نہیں جان لے گا تو وہ شرک کے اندر گرفتار ہو جائے گا اسی لیے جہاں ہمیں خیر جاننا ضروری ہے جہاں ہمیں سندر جاننا ضروری ہے جہاں ہمیں توحید جاننا ضروری ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں شرک جاننا بھی ضروری ہے وہیں ہمیں وداس جاننا بھی ضروری ہے وہیں ہمیں شب جاننا بھی ضروری ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر ہمیں شرک سے دور رہنے کا بھی حکم دیا وہ عبد اللہ ولا تشریقوں کی ہی اللہ کی عبادت کرو اس کے اعتبار کچھ بھی شرک نہ کرو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کی انسان عبادت کرے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا تو شرک کیسے ہوگا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بعد میں دوسرے کو شریک بھی کر رہا ہو اسی لیے عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں شرک سے بچنا بھی ضروری ہے اسی لیے اللہ ربور العالمین نے بار بار ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ اس کی عبادت کریں اس کے بعد میں کچھ بھی شرک نہ کریں تو ان کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک ہو سکتا ہے ایک مسلمان بھی شرک کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان شرک کے اندر گرفتار نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہے آپ سماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فیاب فیرول فیاب فرول کل لاش کو مل رہا ہر اس مسلمان کی مفت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں چلتا یہاں یہ شہر چلانے کی ضرورت کیوں پڑی اس لیے ضرورت پڑی کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے نشت کر سکتا ہے اور وہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے جنازے پر چالیس لوگ نماز پڑھتے اس کے لیے نفرت کی دعا کرتے لا نکو نہ دلّا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں اللہ ہر دان کی سفارش قبول کرے گا معلوم یہ ہوا کہ جنازہ کی نماز کون پڑھتا ہے ایک مسلمان پڑتا ہے کوئی شیر مسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھتا معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہوتے ہوئے گان سے بھی کر سکتا ہے تو جیسے ہمارے لیے توحید کا جاننا ضروری ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے شخص کا جاننا بھی ضروری ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا ہے جس نے اپنی امت کو دجال سے منانا کیا ہو ہم بھی اتنے دجار سے منانا کرتے ہیں کیونکہ دجال دجال بہت بڑا ہے بہت بڑا سر ہے اس لیے آپ نے اپنی امت کو دجار سے آگاہ کیا ہے تو جہاں ہمیں خیر جاننا ضروری ہے وہیں ہمیں سر کا جاننا بھی ضروری ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو علاج دیتا ہے ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو چیزیں آپ کے نقصان دہ ہوں یہ شوگر کا مریض ہے بلڈ پریشر کا مریض ہے اگر اسے نہ معلوم ہو کہ شوگر نقصان دہ ہوگا شوگر کھا سکتا ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض وہ چیز کھا سکتا ہے جو اس کے بلڈ پریشر کو اور ہائی کر دے اس لیے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سمجھاتے ہیں جو اللہ رب العلم کی بات کرتا ہے وہ کفرادم اور اللہ کے علاوہ جن کے بات کی جاتی ہے ان کا انکار کرتا ہے ہر ممال ہو ادم ہوں وہ حساب ہو کا مال ان کا خون حرام ہو جاتا ہے اور ان کا حساب اللہ رب عام پر ہے صرف یہ کہہ دینا توحید اور صرف فضائل یہ صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ توحید کے ساتھ ساتھ ہم سکھ کو نہ جانیں سنت کے ساتھ ساتھ ہم بداد کو نہ جانیں اس لیے جداد کا جاننا ہمارے لیے بے ضروری ہے اور جداد اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو جدا سے بچا سکیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ ہم نے سر کو اس لیے جاننا ہے تاکہ اپنے آپ کو سر سے بچا سکیں اگر انسان سر نہیں جانے گا تو پھر وہ سر کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ہاں کیا ہوگا اے لوگوں اے مسلمانوں تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے اندر جو بوڑا آدمی گدرے کے اندر بوڑھا ہو جائے گا اور جو بچہ ہے وہ گزرے کے اندر جوان ہو جائے گا اور لوگ بدا تو سندر بنا دیں گے جب کوئی اس پر انکار کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو کہ وہ یہ سندر کا انکار کر رہا ہے سندر کی مخالفت کر رہا ہے کیوں ایسا ہوگا اس لیے ہوگا کہ لوگ بداعت کے بارے میں نہیں جانیں گے کہیں گے, ہمارے ایسے سنت کافی ہے ہمارے ایسے توحید کافی ہے ہمارے ایسے فضیرت کا بھی ہے یہ بات نہیں ہے ہنستے ہنس عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اسلام کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو جاہریت تو نہیں جا گے اسلام کی چوڑ کو چوروں کو اس کی بنیادوں کو ہلا دیں گے اسلام کی بنیادوں کو پاس پاس کر دیں گے اس لیے ہمیں جہاں سنت جاننا ضروری ہے وہی ہمارے لیے بداعت کا جاننا بھی ضروری ہے اسی لیے میں نے ضرورت محسوس کیا کہ آپ کی محسوس کی تاریخی اور عظیم الشان جامع مسجد میں بداعت کے موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ کتاب و سنت کی روشنی کے کی لیے بیان کیا جائے بداس کسی کہتے ہیں میرے بھائی کو کے معنی ہوتے ہیں بداعت کی دو کبوں معنی ہے ایک لغوی معنی ہے لوگوئی مانا ہوتا ہے ہر نئی چیز کو بداس کہا جاتا ہے ہر نئی چیز کو ہر نئی چیز کو بداست کہا جاتا ہے جو بھی میری چیز ہے اسے اجاد کہا جائے گا چاہے ایجادات ہوں یا کسی بھی چیز کا تعلق ہو جو چیز نہیں ہے اس کو عربی زبان اجاد کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عبان کریم نے سمایا ان معول تو رسول آپ سمجھ لیجیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں آپ کو آخری رسول بن کر کے دنیا کے اندر آئے تھے آپ سے پہلے آئے ایک لاکھ چوبیس رسول دنیا کے اندر گزر چکے ہیں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ میں کوئی نئی دعوت دے رہا ہوں میں وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو دعوت اللہ اب العبین نے تمام جائکاروں کو دے کر کے بھیجا تھا نہ دعوت میری نئی ہے نہ میں نیا ہوں میری دعت نہیں ہو سکتی ہے البتہ رسولوں کی دعوت و اللہ اب العامی نے لوگوں کی ہدایت و رہمائی کے لیے اس وقت سے بھیجا ہے جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے سب سے پہلے نبی اس شائنات یادو علیہ السلام تھے اس وقت اللہ رب اللہ علیہ نے نبوۃ رسالت کے سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ بداعت مب... کے لوگ ہی معنی ہو کے نئی چیز کو اردوان کے اندر بدات کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں ہمارے نئی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدات کی تعریف کر دی ہے کہ بدات کسے کہا جاتا ہے ہمارے نیچے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث میں کیا فرماتی ہیں کہ ہمارے نئی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہ مادن خاص جس نے ہمارے زیر میں ہماری شریعت میں دین کے اندر اسلام کے اندر کوئی نئی چیز کرتا ہے جو دین اسلام سے نہ وہ محدود ہے وہ نا قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ سے رد کر دے گا معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا ثواب کے سے لیے سے مداخ کہا جاتا ہے منابلہ عمر امرونا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے حٹ کرتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی مہر نہیں ہے وہ, وہ عمل محدود ہے اسے ملاج کہا جائے گا کیوں اس لیے کہ بلاج سے انسان بدا سے انسان کو اللہ رب العالمین کے تقرر نہیں حاصل ہو سکتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا تکر اس کے نزدیکی اللہ کتاب کر کے نبی کتاب کر کے اس کی سن ومن کر کے حاصل کر سکتا ہے بداع تو گمرائی ہوتی ہے اس لیے بداعت کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا یہ بدا کہا جاتا ہے سماج کی نیت سے کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا وہ چیز جس کا کتاب و سدت میں اس طریقے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو اس خصوصیت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہ ہو وہ عمل موجود نہ ہو اس لیے اس کو بدار کہا جاتا ہے اس لیے اس کو بداو کہا جاتا ہے تو بدات کا تعلق دین اسلام سے ہے دنیا سے جداعت کا تعلق نہیں ہے دنیاوی جائیداد کو لکت کے لحاظ سے بشری کے لحاظ سے بداعت کہا جا سکتا ہے لیکن دین کے لحاظ سے شریعت کے زبان بداعت اس کو کہا جائے گا جس کا تعلق دین سے ہوگا جب ہم کسی سے کہتے ہیں یہ چیز بداعت ہے فلا عمل کرنا بداعت ہے لوگ فون کر دیتے ہیں کیا موبائل استعمال کیوں کرتے ہو آپ جو ہے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرتے ہو آپ کار کو استعمال کرتے ہو آپ جہاز پر کون سوار ہو، کو ہوتے ہو یہ بھی تو بدات ہے میرے بھائیوں یہ بداعت نہیں ہے اس میں لحاظ سے کیونکہ جداعت کا تعلق دن سے ہوتا ہے اللہ رب العان نے دین کو مکمل کیا ہم نے آج کے دن دین مکمل کر دیا ہے تمہارے اسلام سے ناراضی نے رضی وہ رضی تو پوری سلامتینا ہم نے آج کے دن بھی مکمل کر دیا ہے تمہارے اسلام سے ناراضی ہو گیا نعمت پوری کرتی میں نے اللہ, اللہ نے دین کو مکمل کیا دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے دنیا میں اور بھی جائیداد ہوں گی اور کہاں سے دنیا جائے گی کوئی نہیں بتا سکتا ہے آج ہم جہازوں سے بند کرتے ہیں کل ہو سکتا ہے انسان خود جہاز بن جائے اور خود جہاز بن کر کے اڑنا شروع کر دے اس کی فیل پر مشین باندھ جائے اور اس کے ذریعے سے اڑنا شروع کر دے کوئی وی بات نہیں ہے دنیا کی ترقی ہوتی رہے گی دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے بھی بھیجے گئے تھے آپ دین کے لیے بھیجے گئے تھے دین کی تبریج کے لیے دین کے ساتھ کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس لیے دنیا سے विदात کا تعلق نہیں ہے دین سے جدات کا تعلق ہے اور بداعت میرے بھائیوں یہ بہت سنگین جرم ہے یہ گناہ کرینا ہے یہ افرتا اور اشتلاق الشتا کا دروازہ بھی ہے اور اس کے ذریعے سمت کے اندر عشق بھی پیدا ہو سکتا ہے اس لیے دین اسلام کے اندر بڑی سختی کے ساتھ بدار سے بنا کر دیا گیا ہے اور بداس کو گمراہی اور ہلاکت اور بربادی سے تعمیر کیا گیا ہے اور جو عائت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس عیط کریمہ کے بناتا ہے ایسے لوگ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے جاننا چاہیے ہتنا اور صحیح بہت کیسے لوگوں کو فتنا پہنچ جائے کہ کذاب کے اندر گزار ہو جائے یہاں فتنے سے مراد بہت سارے محمد شریف نے سلم نے شرک سے کیا ہے کیونکہ جو سنت چھوڑے گا اللہ کا سن کدار کو چھوڑے گا وہ شرک کے اندر پڑ سکتا ہے اس لیے میرے بھائیوں گداب میں سمجھے. نے لوگوں کو اس سے کیا کی تم کہیں شرک نہ پڑ جاؤ فتنے سے دوچار نہ ہو جاؤ دردناک عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ کی مخالفت نہ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کے اندر لوگوں کو بدا سے منا کیا کرتے تھے ہر کے اندر جسے آپ شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی بھی ضرورت کے موقع پر اور خود بے جمعہ کے موقع پر ہمیشہ بڑھا کرتے تھے کہ لوگوں بداس سے بچو یا کوئی موما ذاتی ربول پر نہم ولا کے لوگ سے بچو کیونکہ بداس کیا ہے یہ نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر میں چیز گداز ہوتی ہے اور ہر بیداج کا ہے گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنمت کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اس لیے بیداس یہ گمراہی ہے حلقت اور بلادی ہے اور عبداللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جو کوفہ کی جامع مسجد کے اندروں پتھروں یا گلیوں پر یا اس طریقے سے وہ جو ہے تشریف نہ کرتے تھے اور ان کا ایک امیر تھا کہا کرتا تھا کہ سو مرتبہ سلمان اللہ کہو سو مرتبہ الحمد کہو لوگ اجتماعی طور پر تصویر کرتے تھے تعمیر کیا کرتے تھے ان کے بارے میں عبداللہ عبد اللہ نے فرمایا تھا کئی لوگوں ابھی اللہ کے سور صلاح کے جوتے نہیں پرانے ہوئے کپڑے پرانے نہیں ہوئے آپ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے تم لوگوں نے ماں ہر کر کے متا محمد اے امت محمد اتنی جلدی تمہارا کو برباد ہو گئے اللہ کے سور کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا بدا تم نے یاد کر لی ابھی اللہ کے سور جوتے ٹوٹے نہیں ٹوٹے برتن نہیں ٹوٹے ابھی آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اتنی جلدی تم لوگوں نے دینی اسلام کے اندر بدعت بات کر لی چھوٹی سی بات تھی سب لوگ مل کر کے استعمال طور پر تشریح کرتے تھے سبحان اللہ کہہ رہے تھے الحمدللہ کہہ رہے تھے ان کا ایک ابھی اور فرحنا تھا وہ کہتا تھا کہو الحمدللہ للہ سو مرتبہ سب لوگ ایک زبان الحمدللہ الحمدللہ ایک زبان ہو کے کہا کرتے تھے اس طریقے سے سبحان اللہ کہو یہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا بہت معمولی سی بات تھی لیکن عبداللہ بن مسعود امت عبداللہ بن کی پر انہوں نے بھانپ لیا کہ چھوٹی سی اس امت کی و بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے ایک چنگاری شنگاری جنگل کو تباہ و تباہ کر کے چھوڑ دیتی ہے اسی لیے تاریخ کے اندر موجود ہے کہ تمام لوگ جو وہاں پر اس کو کر رہے تھے جب خوارج کی جنگ ہو رہی تھی کی ہوگی تمام لوگ خوارج کے ساتھ تھے یہ تمام لوگوں نے خوارج کا ساتھ دیا تھا اور انہیں تین و سفر پہنچا رہے تھے اور اس طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے تھے چھوٹی سی چیز کیسی تھی روایوں جس کے ذریعے سے لوگ بھیر اسلام سے نکل گئے خوانین کا ساتھ دیا کافا ساتھ دیا صحابہ کا قتل عام کیا صحابہ کو کافی قرار دیا صحابہ کو ہمیشہ کے لیے جنگ جہنم کا ملتحی قرار دیا ایک چھوٹا سکرارہ تھا جس شرابے نے پورے خلم نے توحید برا کر کرا کر دیا جس نے پورے اسلام کو مجمٹ کر دیا اور اس طریقے سے ان کے دنوں کے اندر وہ پیدا کیا اس سارے صحابہ کو انہوں نے کافی وہ غصب قرار دے دیا سب کے سب یہاں ہر بڑھائی کھڑائی کرنے والا جان نہیں ہے کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا چھوٹی سی چیناری کو آپ آم معمولی نہ سمجھو کہ چھوٹی چیلاری تمہارے توحید کو تمہاری سنت کو جلا کر کے کھایا کر سکتی ہے اس لیے بلاس کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سے دور رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک انسان اپنے آپ کو سنت میں شاعر بنا سکے اور اپنے آپ کو جو ہے بلاس سے بچا سکے اس لیے میرے بھائیوں یہ ولاس جو ہے سنا سر کر سلاسل تباہی اور زیادہ ہے آج ہمارے بھائی کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں یہ تو معمولی سی چیز ہے میرے بھائیوں اسلام کے خلاف کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہوتی ہے آپ اس لائقے سے دیکھیے جو معمولی چیز کیا اسلام کے اندر کتنا بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے کتنا بڑا اطلاع پیدا کر سکتی ہے اس لیے کسی بھی معمولی چیز کو انسان کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے اللہ اعلام جس طریقے سے چھوٹی نیتوں کو قبول کر کے اللہ اعلام جلت کی داخل کر سکتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی جو گمراہیاں ہیں چھوٹی چیزیں ہیں انسان معمولی سمجھے گا انسان کے بعد میں بربادی کا ذریعہ اور تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے میرے بھائی معمولی نہیں ہے اگر معمولی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کے اندر ہر خطے کے اندر ہر مناسبت سے لوگوں کو بجاج سے دور رہنے کی ترقی نہیں کرتے بلکہ کی آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اس سے ترتیب کی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بداج سے دنیا تیار کریں آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ بجات اچھی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں اور اچھی نہیں ہوتی ہے. جب ہمارا آپ ایمان اور عقیدہ کوئی دعوی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ عبان کیا تھا جناب محمد رسول مکمل کر دیا جب دین مکمل ہے گنجائش ہی نہیں ہے یہ سوال بھی نہیں کر رہا ہو سکتا کہ دین اسلام کے اندر کوئی اچھی جدا بھی ہو سکتی ہے اسلام کے اندر جدات ہمیشہ مذمت کے لیے استعمال ہوا ہے ہمیشہ بدائی کے لیے استعمال ہوا ہے لہٰذا قروح کے لیے استعمال ہوا کے طور پر لہٰذا دین کے اندر اچھی جدا بھی نہیں ہو سکتی ایک گلاس ہے پانی سے بھرا ہوا نواب بھرا ہوا ایک بھی ڈالو گے وہ پانی گلاس سے باہر گا پانی گلاس سے باہر گا اس لیے کہ مکمل ہے وہ بھرا ہوا ہے ایک خطرے کی بھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ دین اسلام اللہ نے مکمل کر دیا ہے جو کچھ اسلام کے اندر احکامات ہونے والے تھے جو عماد ہونے والے تھے ان تمام چیزوں کو اللہی نے دین اسلام کے اندر قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں نامل تک کے لیے محفوظ کر دیا جس طریقے سے قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا اس طریقے سے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا کیونکہ قرآن کریم کو حدیث کے بغیر دنیا کا کوئی مائی کلال بڑے سے بڑا نامی ہو بڑے سے بڑا زبان کا والا ہو سیب وقت آ جائے دنیا کا سب سے بڑا امام زبان کا اگر اگر وہ حدیث نہ جانے تو اس طرح قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے دونوں اللہ اب کی طرف سے وہی ہیں فرق صرف دیا ہے کہ وہی قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہی اور حدیث ہمارے نبی کا کلام ہے مان اللہ عام کی طرف سے دونوں حجت کے لحاظ سے برابر ہیں خوشیت کے لیے آج کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق ہے تو سردیم کے لیے آج فرق ہے قرآن پہلا دوسرا نمبر حدیث جیسا نصاب دیتے ہیں کسی کے پاس جو لیتے ہیں وہ کیسا ہمارا بڑا بیٹا ہے یہ چھوٹا بیٹا ہے دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں دونوں نے کوئی فرق نہیں ہے باپ کے لحاظ سے بیٹے کے لحاظ سے وراثت کے لحاظ سے حقوق کے لحاظ سے فرق صرف یہ ہے کہ ایک بڑی بڑا پہلے آیا اور ایک بعد میں آیا ایک بڑی عمر کا ایک چھوٹی عمر کا ہے ایسے ہی قرآن حدیث کے اندر حصین کے لحاظ سے اسلام کے لحاظ سے حریف کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اس بات کا ہے کہ قرآن نمبر ایک پر قرآن و حدیث کے اندر سب کو اسران کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا ہے ہمیں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے ایسے نمبر دو کا ہمارا دنیا کے تمام کا قابل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین اپنے نبی کو دیا تھا آپ نے اس دین کے اندر کوئی خیالت نہیں کی نولہ بلا تو اس دین کو کم کام تک پہنچا دیا ہے آپ نے موقع پر لاکھوں کا مجمع تھا تاریخ سے راہ کے اندر آتا ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ کے پاس تھا جو جانا تو ہی تھے جو ہر قطعے کے لیے آپ کے پڑے تھے آپ نے سب کے سامنے کہا تھا اے لوگو جو دین اللہ نے کیا تھا کہ میں نے دن تم لوگوں تک نہیں پہنچا دی دیا سب لوگوں نے میرے مان کہا تھا کہ ہائے آپ صلاح نے پہنچا دیا ہے ہمارے دن آسمان تک اٹھائی تھی کیونکہ اللہ کی بات اشپر ہے اوپر ہے آپ نے اوپر ہوتی اٹھائی اللہ حس اللہ عمص آپ اتنی مصنوع اللہ کو گوارا اللہ تو گوارا اللہ رم کو گوارا میں نے تیرے پیغام کو تیرا تیرے جو ت نے مجھے بوجھ دیا تھا میں نے اس بوجھ اور پیغام کو پوری دنیا تک بلا کر ماسٹ پہنچا دیا ہے یہ ساری ساری مخلوم اس بات پر گوا ہے اللہ رام کیوں نہیں گما رہا اگر کوئی انسان دین کے اندر نئے دن کرتا ہے تو گویا کہ اللہ عی پر خیال لگاتا ہے کہ گویا کہ اللہ روزی نے دلی کے اندر نازم کیا تھا لیکن ہماری ندیا تو ڈھونڈ گئے یعنی جہاں پوچھ سکتے ہو جاپت کی لوگوں تک نہیں پہنچا اگر زمان سے بات نہیں کہے گا تو ان کے لیے یہ بات کہا تو کافی ہو جائے گا لیکن اس کا یہ عمل گویا کہہ رہا ہے بلاش کی یاد کرنے والوں کی عمل ہوا جی کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ دین کی تمام باتوں کو مدد تک پہنچا دیا جبکہ آپ امین تھے صادق تھے مکہ کے مشرقین آپ کو امین مانتے تھے صادق مانتے تھے اللہ رب العمین نے جمیل امین کے ذریعے سے جو انتہائی اماندار بجتے تھے ان کے ذریعے اللہ رب العلم نے اپنا اس بھیجا سب سے اماندار شخص کو اللہ رب العمی کو منتخب کر دنیا کی میں سے اپنے علی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ پیغام دیا اور ہم یہ کہیں ہی کی کہ آپ اور اور نے لوگوں تک نہیں پہنچا ہے۔ بات, بات باسکن تک اسی لیے کہا گیا تھا کہ کبھی کفر کا اور شرک کا چور درازہ ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا۔ نمبر تین دن، ہمارے دم نے کسی بھی جات کے بارے میں وہ کوئی اچھی ہوگی ہر بجاج کے بارے میں بنائی ہر بدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی آپ نے کسی جدا کی تفریح نہیں کی ہے کہ یہ خنا بیداد ہے یہ یہ خنا بیداد اچھی ہے یہ فنا بدات اچھی ہے نہیں آپ نے بغیر کسی تقسیم سے ہر بیداد کو گمراہ و تعابر کیا ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی تقسیم کرنا یہ بیداد اچھی بھی ہوتی ہے یہ خود ایک بیداد ہے یہ خود اپنے اندر ایک بیداد ہے خود اپنے اندر گمراہی دیے ہوئے ہیں دین کے اندر کوئی بداعت اچھی نہیں ہو سکتی سامان دیت دیت کے اندر گمراہی ہیں ہلاکتوں تبادی کا ذریعہ ہیں اور کسی بھی سامان بھائی کو ہتھیور کے اسٹور سے دھوکا نہیں ہونا چاہیے جب آپ نے فرمایا جب تو ہار ہی جب آپ نے ایک کے پیچھے لوگوں کو تلاوی کی نماز کے لیے اکٹھا کر دیا تو کسی کو دھوکا نہیں ہونا چاہیے کیا آپ نے اچھی بداز ہے کہ ہاں کیونکہ وہاں بداعت سے دینی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ہمارے فرق نمبر نمبر نہ ہو جائے اور دینے کا موقع اب نہیں ملا یہ موقع ملا فضرت اگر ملی یہ شرف اگر ملا تو جماعت کے ساتھ پہنچا جو چند سالوں کے لیے دو سالوں کے لیے چھوٹ گئی تھی اس پر آپ نے اس کو زندہ کیا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اسی لیے اور تلیید کے اندر یہ ہفتے عمر رضی کے مناظر بھی بیان کیا ہے ان کے فضائل بیان کیا ہے عمر رضی اللہ نے تو دیا کیا امت کو ایک امام کی جمع کر دیا کہ الگ الگ نماز پڑھتے تھے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے یہ کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے لہٰذا یہ سنت نے نندا کی تھی اور چھ کے درمیان میں انقطاب ہو گیا تھا چند سا ایک دو سال کے لیے اس پر عمل کرنا لوگوں نے جناب کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اس لیے آپ نے کہا کہ سرو اس سنت کے ایسا کیا جا رہا ہے اس لیے لوگوں کے اطلاع سے آپ نے اس کو کی استعمال کی کیا تھا اور آپ نے صحابہ کو گیارہ کاش تلادی پرانے ہی کا حکم کیا چار رکاش جیسا کہ صحیح روایتوں کے اندر داخلہ کا ذکر موجود ہے الغل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی کوئی بلاس اچھی نہیں ہو سکتی ہے بلاس کے بارے میں یہ بھی ہمارے جاننا ضروری ہے بہت سارے لوگ جو بداسیں کرتے ہیں جب ان کے سامنے جا کر کے آپ سنت بتائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کی بات تو نہیں ہے آپ کی بات نہیں ہے ہم تو زمانے جمال کرتے چلے آ رہے ہیں میرے بھائی یاد رکھو بیداسمر بداش کیتنی بھی لمبی ہو جائے سنت سے زیادہ بداش کمر لمبی نہیں ہو سکتی ہے سنت سے تعلق میم مبارکہ سے خلفہ راشن کی سنتوں سے گئی ہے خیروڑ کے بعد اکثر جنگیں یاد ہوئی ہیں لہذا بجاج عمر کتنی لمبی ہو جائے سنت سے زیادہ اس کی بت نہیں ہو سکتی ہے آپ کے پاس اگر کوئی سنت نہیں پہنچی تو اس میں آپ کا قصور ہے اس میں سنت کا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے کوئی انداز کی جاتی ہے جواب آپ جائیں گے لوگوں کے پاس کہیں گے بھیا بنا کام کرنا بجاج ہے وہ کہیں گے بھئی ہم تو کئی سالوں سے بلکہ کئی سبوں سے بن کرتے آ رہے ہیں کتنی بھی گزر جائے پر اللہ کے کی, رسول کی سنت سے کی سنت سے زیادہ کی عمر نہیں ہو سکتی ہے. زیادہ بجاج کی نہیں ہو سکتی کیونکہ بجاج کہ نئی چیز کو وہ نئی چیز ہے تقریر تقریر اسلام کے بعد اس کو علاج کیا گیا لہذا سنت زیادہ اس کی عمر کیسے ہو سکتی ہے ایسے ہی جو لوگ عمل کرتے ہیں آپ اگر اسے کوئی بات کہیے کہ بھائی یہ چیز بجاج عزیر اسلام کے اندر وہ کہیں گے اس کی دلیل لے کر کیا ہوتی کیا ہے آپ دلیل مانگیں گے یہ الٹی بات ہے میرے بھائیوں کو الٹی بات ہے جو عمل کرتا ہے اسے لے لی ہے جو منع کرتا منع کرنے والا دلیل نہیں دیتا منا کرنے والا دلیل نہیں دے گا منع کرنے والے اصول کافی ہے ہے منظر صاف مالا جس نے ہماری سریت کے اندر کوئی نئی چیز آج کو محدود ہے اس کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے دلیل وہ دیتا ہے جو عمل کرتا ہے انکار کرنے والا دلیل نہیں دے گا منع کرنے والا دلیل نہیں دے گا دلیل وہ دے گا جو, جو عمل کرنے والا ہے کیونکہ عبادات کا دور و مدار وہیں پر ہے عبادات کے اندر اصل ممانت ہے یعنی وہی بات کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا جس کا سبوت پراؤنس کے اندر پر ہوگا جس کا ثبوت نہیں ہے وہ آپ امن نہیں کر سکتے لہذا اگر آپ کسی سے کہو کہ بھائی یہ فلاں امرت ہے یہ فلاچین کیجات ہے, جی ہے رجب کے کھوٹے بجات ہے شبے بارات بنانا جات ہے شرح مہاراج بنانا بھی ہے وہ کہا کہ کہاں پرا دیش کے اندر منایا گیا ہے سب بارات بنانا بھی جاتا لے کی یہ الٹی گنگا ان کے یہاں دلیل اس کو دینا ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے میں انسان دیتا ہوں سامنے بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہیں آپ کی میں یہ کہوں گی گاڑی میری نہیں ہے تو کیا میں زلی لے کر چاہوں گا یہ ثابت کرنے کے لیے گاڑی ملی نہیں جو گا گاڑی میری ہے اس کو دلیل دینا پڑے گا اسے پیپر دینا پڑے گا اس کے اس کے نام پر گاڑی ہونی چاہیے جو آدمی انکار کرے کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے آپ کہیں کہ آپ کی آ تو آپ زلی لے کر جاؤ آپ سمجھ دو چار گاڑی لیں یہ تو حمات والے پاس یہ ہمارا تو بےخوبی والی بات ہے دلیل وہ جیسا ہے جو عمل کرتا ہے ہمارے اللہ کے سر حدیث کافی ہے من عمل عمل نہیں سارے امرونا سوار جس نے سرید کے اندر کوئی نہیں عمل کیا وہ مزدور ہے یہ رابطہ کافی آپ کے لیے موجود ہے کہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ دلیل جاؤ جمعہ کی نماز ہے آپ ایک رکاط کے اندر ایک رقوع کرتے ہیں دو سن کرتے ہیں میں دو رقوع کر دوں کوئی کہ نے دو کیوں کیا میں کہوں گا دلیل لے کر کہ میں حیس کے اندر کے رکو کرنے سے منع کیا گیا کوئی حدیث نہیں, کو نہیں, نہیں, نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ملے گی چنانے منا فرمایا ایک رکاش کے اندر دو روکو نہیں ہے کوئی حدیث کو نہیں ملے ہم ان سے ہی مطالبہ کرتے جب آپ کو منع کرتے ہیں کہ اجازت کیجیے وہ کہتے لے کر کیا ہم دو رکو کریں گے دلی لے کر کے آئے کیا ہم کی آخری شروع نہیں کر سکتے کوئی لہذی سی آتی ہے جس نے ہمارے میں نے فرمایا ہو کہ اگر ایک حجاز ایک ہی رکو کرنا ہے دو ہی فصل کرنا ہے تین سزا نہیں کر سکتے یا ایک سزا نہیں کر سکتے ان نماز داخل ہو جائے گی کسی بھی عہدی سے ہمارے میں نے نہیں فرمایا کر لہذا کرنے والا دریل لے کر کے گا نہ کرنے والا دریل لے کر کے نہیں آئے گا کرنے والے ایک پر دلیل ہوتی ہے تو یہ جو لوگ کرتے ہیں جب آپ ان کے سامنے جا کر کے کہو گے تو اس طریقے بہانے آپ کے سامنے پیش پر کریں گے کہ بھائی کہاں پران کی درد بنایا کیا گیا ہے یہ املاز النبی بنانا کیجات ہے فنا چیز بنانا کیجات ہے آپ ان سے کہ آپ کرتے آپ کو دہی لینا ہے ہم, ہم کو دہی لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے اللہ کے شرک حدیث صافی ہے ہمارے لیے دہی لانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ جو دلاس ہے میرے بھائیو ہو یہ سراسر گراہی ہے اور انسان کو جہنت تک پہنچانے والی چیز ہے اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو اس سے ہماعت کیا کرتے تھے اگر وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش جائیں اور حریقۂ صاحبہ کے اقوال آپ کے سامنے پیش جائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر جامین ہمیں سندوں پر عمل کرنے کی توفیق نہ اللہ مداح سے محفوظ رکھے ہمارے سنتیں کافی بڑے بھائی ہو ہمیں بجات کی ضرورت نہیں ہے بجاج کی ضرورت کو ہو سکتی ہے جن کے یہاں اور کمی ہو ہمیں بداپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے عبد اللہ علیہ نے فرمایا تھا تمہارے سنت کافی ہے بداب کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے سے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا انہیں چیزوں سے خوش ہوتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہو جس پر آپ کا عمل ہوگا وہی چیز اللہ علیہ قبول کرے گا کوئی نئی چیز اللہ قبول نہیں کر سکتا ہے اور ہماری کوئی ایسا خیر نہیں ہے جس کی طرف میں تمہیں رہنمائی اگر وہ خیر ہوتا تو ہم صحابہ سے بھٹکتے اللہ کے رسم سے بھٹک کے زیادہ ملتی پر ہتھیار نہیں ہو سکتے نواز اگر یہ خیر ہوتا بھلائی ہوتی کہ ساری چیزیں معاشرے صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کرتے صحابہ کو تاخیر کرتے کیا آپ کے سامنے کیا جاتا اور آپ اُس خاموشی اختیار کرتے لیکن پوری چیزیں آپ کو نہیں ملے گی لہذا اللہ تعالیٰ تو دل یہی دعا ہے کہ اللہ عمین ہمیں صنعتوں اللہ دعا سے محفوظ اللہ ہمیں کی سے اور سے محفوظ اللہ توحید تحریر کو ہمیں قائم رکھے اللہ تعالیٰ میں شرک سے محفوظ رکھے نبی کی سنت دوڑنے کی توفیق سے جو کچھ عبادات کرے اللہ نے قبول فرمائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے تو پر قائم ظاہر رکھے جب ہماری ہو ہماری بات سے کرنے تو ہی جاری کو اللہ علامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جد الفتوز کے اندر جس طریقے سے ہم نہایت ہے اللہ الامین تمام لوگوں کو تمام حقین کو اللہ علامہ جگہ نفی فرمائے مبارك الله لنا ولكم في هذا اليوم ونفعني بكم بالعفوك الحكيم انه سهال جواز الكلمه المرور الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الذي سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن فهم الانسان من علمنا ما جاء عن الذي امر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الله إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وباد結果 على محمدي وعلى آل محمد كما لا لك تض Casey وعلى آل إبراهيم إنك حبيث مجيد وضع الله رحمة الله إنت الله يأمروا بالعدل والإهسان وإتاءه الحربة وينهى عن القاساء والمن simultan يَعِنُ مُلَأَ لَ uwagę تذكرون اذعوا الله أن يذكركم وضعوه يسجير لكم ولذْكُوا الله يأذر الله يا أبل وما Thank you.